اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دی ہے لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے